شروع کرتے ہیں اپنا سلسلہ ذوق نات اور آپ کا جوش و جذبہ ہو ہمارے ساتھ سلو وال الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا سلامت سلامتی سلامت مدنی چینل کے ناظرین میڈیا کی تاریخ کا ایک ایسا منفرد سلسلہ جو آپ کو مدنی چینل کے علاوہ انشاءاللہ کہیں نہیں ملے گا ناتیہ اشار پر مشتمل ایسا کانٹیسٹ کے جس میں دعوت اسلامی کے بارہ شعبہ جات کی بارہ ٹیمیں یہاں پر ہیں مقابلہ کر رہی ہیں اور ان میں سے کسی ایک ٹیم نے جیتنا ہے فائنل اور کوارٹر فائنل کا تیسرا راؤنڈ ہے دیکھیں گے آج ٹیم شعبۂ تعلیم اور ٹیم مجلس مدنی کافلا میں سے کون جاتا ہے سمی فائنل کے لیے یہ دور جاری ہے اور ہمارے ساتھ شعبۂ تعلیم کے مجلس مدنی کافلا کے اسلامی بھائی موجود ہیں دونوں ٹیموں میں ایک ایک ناخوا بھی ہمارے مدنی چینل کے ہوتے ہیں ہم ان سے ان کا تعارف بھی لیتے ہیں تیاری کیسی ہے بھی پوچھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا نام بتائیے محمد محشید اتاری محمد حسنین گل محمد اتاری کیسی تیاری ہے بھرپور ہے نا کچھ سیگمنٹ بھی تبدیل ہوئے ہیں پچھلے مقابلوں میں آپ دونوں ٹیمیں ون کر کے آئے ہیں پچھلے دو مقابلے جو ہوئے کوارٹر فائنل کے وہ دونوں وہ ٹیمیں جیتی ہیں جو پہلے نہیں جیت پائے تھے لیکن زیادہ پوائنٹ کی بیس پہ آگے آئے اب دیکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کا مقابلہ اتنا ٹف ہوا آپ کا تو بہت ٹف ہونا چاہیے اور دیکھتے ہیں کیسی آپ کی تیاری ہے کیا نام ہے آپ محمد کا محمد شاکر اختاری ماشاءاللہ غلام نبی اتاری محمد فرحان اتاری محمد فرحان اتاری اللہ تعالی آپ لوگوں کو سلامت رکھے جی سلسلہ جاری ہے ذوق نات کا آج یہ ہمارا نواں سلسلہ <تصفح> ہے ٹوٹل تیرہ سلسلوں میں سے کوئی ایک ٹیم سلیکٹ ہو جائے گی تیرہواں سلسلہ پچیس سفر المظفر کو جشن رضا والے دن ہوگا فیضان مدینہ عالمی مدری مرکز میں اور وہ کون سی دو ٹیمیں ہوں گی جو اس دن منچ پر ہوں گی کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے سلسلے میں سات مراحل ہیں جو زیادہ پوائنٹ لیں گے وہ آگے بڑھیں گے کچھ نہ کچھ مراحل میں ہم اپنے حاضرین کو بھی شامل رکھیں گے اور بیچ میں کچھ کالز بھی لیں گے اور آپ کی جو فرمائشیں ان کو بھی شامل کرنے اور پورا کرنے کی کوشش کریں گے سیگمنٹ دکھائیے کون سے سیگمنٹس ہیں ہمارے ناظرین دیکھیں سات مراحل سے گزرنا ہے اور سب سے زیادہ پوائنٹ جو ٹیم لے گی وہی وہ آگے بڑھیں گے آج مدنی مقابلہ شروع کرتے ہیں مدنی اشار کی تکرار سے, سے پہلے دیکھتے ہیں آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ناظرین جو سوشل میڈیا پر اپنی رائے دیتے ہیں ان سے رائے لی گئی کہ آپ کس ٹیم کو آج فیورٹ قرار دے رہے ہیں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا اپنی رائے دی ہے شعبہ تعلیم والوں کو ٹوینٹی فائیو پرسینٹ اور سیونٹی کیوں بھائی پانچ کہاں گیا سیونٹی فائیو ہونا چاہیے نا سیونٹی مجلس مدنی قافلہ کو رائے ملی ہے اس کا مطلب آپ پر ٹینشن زیادہ ہوگی یہ تو رائے ملنا تو ٹینشن ہے نا کہ ان لوگوں نے زیادہ اعتماد کیا ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے مجلس مدنی قافلہ یا شعبہ تعلیم کسی ایک نے جانا ہے آج سیمی فائنل میں شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ مدنی منوت سے میری التجا ہے کہ نہ گفتگو کریں باتیں بھی نہ کریں اور کھڑے نہ ہوا کریں آپ کے پیچھے کیمرے لگے ہوتے ہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں پورا جو سسٹم ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے صرف توجہ آپ مدنی مقابلے کی طرف رکھیں مدنی اشار کی تکرار کی طرف چلتے ہیں پہلا شعر میں پڑوں گا پھر یہ سلسلہ تین منٹ تک یہ چلتا رہے گا اور ہو سکتا ہے کوئی ایک اس میں آگے بڑھ جائے یا دونوں برابر برابر پوائنٹس حاصل کریں مدنی اشار کی تکرار ماشاء اللہ مدنی اشار کی تکرار پہلا شعر میں پڑھوں گا آگے آپ اسے بڑھائیں گے ہر شیر کے دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے شعر پڑھنا ہے اسے بیت بازی بھی کہتے ہیں لیکن ہم نے اس کو بدلا ہے کچھ چینج کیا ہے ہمیشہ بیند بازی میں آخری حرف سے شعر پڑھا جاتا ہے لیکن ہم دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے شیر پڑھیں گے یہ ہے کچھ اور زیادہ مشکل مرحلہ اس لیے صرف تین منٹ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں اس کو لے کے چلے عام طور پر اس سلسلے میں دونوں ٹیموں کو برابر پوائنٹ ملتے ہیں آج دیکھیں کچھ اپسٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے شیر ہے دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑو درو آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے اور آپ سین سے شیر پڑے سائے میں تمہاری ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلو جاہیں کیا بات تمہاری ہے ہائے ہائے ماشاء اللہ بہت پیارا انداز قد ہے سایہ کے سایہ اے مرحمت ذل ممدود رافت پہ لاکھو سلام کدے قد, قد, قد, سایہ قد ہے سایہ کے سایہ اے مرحمت ہے نہیں ہے وہ کدے بے سایہ کدے کدے بے سایہ کے سایہ اے مرحمت ذل ممدود رافت پہ ذل ممدود رافت پہ لاکھو سلام جی واہ آج آپ لگتا ہے سے تیاری کر کے آئے ظلمتِ مرقد کا کیوں ہو اندیشہ مجھے نوری قلب میں میرے ہے جب جلوائے جمالے یار سبحان اللہ آپ کی تیاری کر کے آئے ضو سے چلے کاف کاف ہے نا ہر شیر پر سبحان اللہ کی سدائیں ہوں صرف ایک گھنٹہ پینتالیس سیکنڈ ایک منٹ پینتالیس سیکنڈ رہتے ہیں جی پڑھیے کاف قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یارب سبحان اللہ <حشر>, حشر میں زیرے لوائے حمد گئے اتار ہم نعت سلطان مدینہ گن ان شاء اللہ جی نارے دو دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض ظلم حشر کو دن کر دینہ حریف سبحان اللہ ظہور پاک سے پہلے ہی صدقے تھے نبی تم پر تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم امکان سبحان اللہ, اللہ اچھا شعر ماشاءاللہ اللہ تے تمہارے نام تے تجھ سے کیا کیا اے میرے طیبہ کے چاند ظلم غم کی شکایت کیجیے آئے ہائے ظلمت غم کی شکایت کیجیے وا واہ ظاہر ہے حسن احمد مختار کے معنی کون پہ سرکار کا قابو نظر اللہ اللہ اللہ اللہ کونین پہ سرکار کا قابو نظر آیا کاف کا آپ کا آخری شعر ہے یہ اس کے بعد وقت ختم ہو چکا ہوگا کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یارب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یارب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ پڑیں گے نون سے آخری شعر نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہیں اس کو نواز دیں یہ درے رسول کی بات. اللہ یہ مرحلہ مکمل ہوا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو کسی طرح پھنسا دیں ضعا میں لیکن یہ تیاری کر کے آئے تھے ضعا پہ بھی تین شیر سنائے ہیں اور چوتھا بھی آتا تو شاید سنا دیتے لیکن سلسلے کا وقت جو ہے تین منٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی نے بھی کوئی پلہ جھکنے نہیں دیا دونوں کی اچھی تیاری تھی اور دو دو پوائنٹس دونوں نے حاصل کر لیے ہیں اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور آپ میں سے کوئی آئے گا آواز نہیں نکالیں گے صرف ہاتھ اٹھائیں گے باپو تیار ہیں کہ نہیں کدھر ہے باپو بائک لے رہے کون آئیں گے جو اب تک نہ آئے ہوں اور مدنی اشار کی تقرار میں ایسا مظاہرہ کریں جو ہمارے آپ آ جائیں دیکھیے آواز کوئی نہ نکالے تیاری ہو وہ آئے آ جائیں چلے ایسی تیاری کا مظاہرہ کریں مجھے کل بڑا مزہ آیا تھا بہت مزہ آیا تھا ماشاء بہت اچھا مقابلہ کیا تھا اپنا نام بتائیں گے بغداد رضا اتاری ماشاءاللہ جی محمد سلمان سلمان اتاری آپ دونوں مقابلہ کریں گے ٹھیک ہے چلیں پہلا شیر پڑھیں ان کی محک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جسرا چل دی ہیں, ہیں، کوچے بسا دیے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چلے گھبرانا نہیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑھے مش جیم سے شیر پڑیں گے آپ جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شہن چاہے عمر سبحان اللہ کب گنا ہوں سبحان اللہ کی سدائے ان کے لیے بھی ہونی چاہیے ان کو زیادہ ضرورت ہے اسلفائی یہ گھبرائے ہوئے میں قریب سے دیکھ رہا ہوں نا کہاں دیکھے بدر تمتے کروڑ ادھر کروڑان اللہ جی سے شیر طیبہ طیبہ کے طئےبہ پہ مرد کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند ہے سڑک یہ شہر ہے نگر سبحان اللہ سیدھی سڑک سین سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے سب رسولوں کا سر مدینے میں سبحان اللہ سب سین سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا سبحان اللہ, سین سب سے اچھو میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھو سارے اچھو ہے حاجی آؤ شہر وہاں کا روزہ دیکھو کعبہ تو ہے سے نہیں ہے ہاتھی والا ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے گمبے شمار جان دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجر سبحان اللہ جیم جمال نور کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے سبحان گا سبحان اللہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے سبحان اللہ میں جب یوں مدینہ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور باتر اللہ کب گناہوں سے کنارا اللہ بنوں گا یارف نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یارف نون سبہر اللہ نون نماز اقسام میں جب پڑھائی تمبیاں اور اس لیے بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہوتے امام سبحان اللہ کیا بات ہے آپ لوگ تو چھوڑی نہیں رہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نماز کی رات ہے آخری آپ ان کو چاہیں تو ایسا دیں آخری ہے یہ جی چاندنی چی سے چمکتے پاتے ہیں سب پانے والے سب میرا دل بھی چمکا چمکانے والے والے آسان مل گیا میم مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس ان اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے وحن اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ان دونوں نے کسی نے بھی پلہ نہیں جھکنے دیا دونوں کی طرح ان کو پوائنٹ نہیں دیں گے ان کو گلاف کابا کے دھاگے بھی دیں اور ان کو امام شریف بھی دیں سلمان بھائی کو آپ کا کیا نام ہے بغداد بھائی کو ہیں نال پاک ہے کہ نہیں ان کو سوٹ پیس دیں ماشاءاللہ بہت اچھا متنی مقابلہ کیا اور ایسی تیاری ہو تو مزہ بھی آتا ہے حاضرین کی طرف جاتے ہوئے سکور بورڈ دیکھتے ہیں پہلے مرحلے سے گزر کر دونوں ٹیموں کے دو دو پوائنٹ ہیں اور ابھی کتنے مرحلے رہتے ہیں یہ آپ دیکھیے اسکرین اس پر غروف تحت کی طرف بڑھنا ہے اب ہمیں دو دو پوائنٹ ہو چکے ہیں حروف تحت میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں روزانہ آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ حروف تحت میں اردو کے 37 حروف لکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ٹیم کا ممبر اپنی باری پر آئیں گے اور اسے گھمائیں گے اس ویل کو جو حرف ان کے ایرو کے سامنے آئے گا اس سے شیر پڑیں گے پچیس سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے ہر جب کے لیے آپ کی ہیلپ آپ کے ساتھ ہی نہیں کریں گے تیار ہیں آپ لوگ آئیے کون آئے گا پہلے شوبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں میں سے شروع کیجئے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں آپ نے اس کو بہت ہلکا گھمایا اور یہ آگے آپ کے لیے سے. سے سے شیر پڑیں گے آپ صنا منظور ہے ان کی نہیں یہ مدعا آدوری سخن سنجو سخن بر ہو سخن کے نقطہ داں تم ہو آپ اتنا پیارا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کا انداز ہی ہے یا بناتے ہیں آپ نہیں یہ جب حضور طلب سے کوئی شیر پڑے تو خود ہی سرکار اللہ کرے اور الحمد یہ تو امیر علیہ سنت کا فیضان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے اللہ برکت دے کون آئے گا آپ میں سے ہر جواب پر ایک پوائنٹ ملے گا اور سبحان اللہ کی سدائیں بھی ہونی چاہیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھا سے گھمائیں گے آپ مجلس مدنی قافلہ کے تین کے رکنائے ہیں اور ان کے لیے ہے ڈال چلے ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ آل ماشاءاللہ مدینہ آل مدینہ بہت آل آل اچھا شعر سنایا ویسے تو کئی اشار آتے ہیں حروف سے لیکن بعض ایسے اشار ہوتے ہیں ان کو سن کے مزہ آتا ہے کون آئے گا حسن بھائی بسم اللہ پڑھ کے گمائیں گے دیکھیں سیمی فائنل میں جانے کی کیسی تیاری ہے ان لوگوں کی دال آج یہ دال ڈال کے قریب ہی گم رہا ہے دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا بولا بیٹھو جو درے پاک پیمبر کے حضور ایمان سے اس وقت بٹھ... اٹھانا, اٹھانا مولا, مولا. سبحان اللہ یہ کس کا شہر ہے کس کا شعر ہے یہ دنیا میں ہرافت سے بچانا مولا ہاں کون بتائے گا اعلی حضرت امام احمد رضا خان کا یہ شعر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ تیم مدنی کافلا دوبارہ ان کی باری ہے جی ہر جواب پر ایک پوائنٹ ہے دیکھیں ان کے لیے کون سا حرف آتا ہے میم میم سے شیر سنائیں گے مجھ گناگار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدایں جو ہے نا وہ ایسی ہو درو دیوار گونج اٹھا کریں کو باہر ہو تو وہ بولے اندر جا کے دیکھو وہ کیا رہا ہے جی, کون آئے گا آپ میں سے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے و دروظ بھی جاری ہیں آپ کے دیکھیں کیا آتا ہے آپ کے لیے ایک شیر جو ایک بار پڑھ لیا گیا وہ دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا رے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی سبحان اللہ آشاء اللہ شعبہ تعلیم والوں نے تینوں نے اب تک اپنے شیر پورے کر لیے ہیں اب دیکھیں مجلس مدنی قافلہ کے آخری ممبر رہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گمائیں گے دیکھیں آپ کے لیے کیا آتا ہے واؤ واہ کیا جود و کرم اے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ دونوں ٹیموں نے اپنی اپنی باری کے تینوں اشار مکمل کیے ہیں اور آسان آسان شعر تھے میرے خیال سے لیکن بہت پیارے انداز میں کسی نے بھی نمبر لوز نہیں کیا یہاں سے کون آئے گا سب سے پیچھے جو ہو وہ دیکھیں آواز جو نکالے گا اسے میں نہیں بلاؤں گا پیچھے سے تھوڑا سا اگر راستہ یہاں بن جائے گا تو پیچھے والے بھی آگے آ سکیں گے پیچھے سے جو آنا چاہے آ جائیں جلدی سے آئے ایک مدری منع کو بھی لیتے ہیں چلو پہلے مدری منع کو لیتے ہیں، آ جائیں دیکھیں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو جلدی سے آئے آپ بیٹھ بیٹھے پیچھے سے بھی ایک آ جائے تھوڑا سا رستہ باپو بنوا لیں نا پیچھ میں ہلکی سی لائن کیا نام ہے آپ کا محمد حمزاد تاری, حمزہ تاری، اسکیچ بھی بنایا تھا نا ماشاء اللہ گمائے شیر یاد ہے نا جی جی تھوڑے یاد ہے سب یاد نہیں ہے اب کوئی اور آ تو کیا کریں گے چلیں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے اب دیکھیں سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے اب کیا چاہ رہے ہیں کیا ہے بے بے چلو میں بے کے پاس روک دوں بے آ رہا ہے اللہ بس آپ بے کے قریب آ کے رک گیا بے نہیں آیا پے سے سنائیں گے پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا ڈالی ڈالی گونچا گونچا ذکر خدا میں گونچا کیا ہوتا ہے گونچا نہیں ہے گنچا ہے گنچا جب پھول کھلا نہیں ہوتا تو گونچا کہلاتا ہے پھر جب کھلتا ہے تو پھول بن جاتا ہے سمجھ رہے پھول پہلے کھلاوا نہیں ہوتا پہلے بند ہوتا ہے پھر یہ کھلتا ہے سمجھ رہے تو جب بند ہوتا ہے تو غنچہ بند ہوتا ہے اس کا پھر کھل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی تحفہ دیں گے انشاءاللہ باپو ان کو تحفہ پیش کریں گے ان کو ایک تیاری سے دے دیتے اور کون آئے گا پیچھے سے ہم نے کہا تھا نا ابھی تک آپ آگے نہیں آئے جلدی سے آ جائیں چلے ایک سوال کر لیتے ہیں مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی کا ایسا شعر سنائے جس میں لفظ آئے گلشن مولانا حسن کا شعر آپ آ ماشاءاللہ ماشاء اللہ گلشن کون دیکھے دشتِ تہبا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا سبحان اللہ کو بھی پیش کریں گے مولانا حسن کا ایسا شعر سنائے جی امامہ مدنی چادر اللہ کرے پہن کر آئے اگلے سلسلے میں نیت کر لے تو کیا بات ہے کر لے نیت انشاءاللہ اللہ سبحان اللہ مولانا حسن کا ایسا شعر سنائے جس میں شعر لفظ آئے حج حج اللہ آپ کو حج کرائے جلدی حاجی حج کا ہے تو حاجی ہے مولانا حسن کا نہیں ہے نہیں رہا کوئی بات مائک تو چھوڑ دیں آپ سنائیں گے آپ سنائیں گے آپ نے ایک جواب دے دیا نا پہلے چلو اچھا انہوں نے دیا آپ دونوں ہمیشہ کلیں کیا کھڑے ہو نا آپ بھی لگتا ہے آپ سے سوال کا جواب لیا مجھے لگا کہ آپ نے جواب دیا ملتے جلتے ہیں یہ پتہ کیوں یہ چلے آپ جواب دیں یا خدا حاجی پہ بلا کے میں کہاں دیکھوں یا امیر اللہ سنت کا شہر ہے پھر بھی آپ کو تحفہ دیں گے ماشاءاللہ ان کو بھی توحفہ ایک پیاری سے عطر پیش کریں گے کون آ رہا تھا آگے جلدی سے آئے ٹوپی والے بھائی پیچھے والے ہو نا جلدی سے آیا کریں کیوں وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس حروف تحت جی کیا نام ہے آپ کا صبح رتاری آپ کو اماما دیں گے تو آپ تہنے گے تہن کر آئے تو کیا بات ہے سنت بھی ہے کل جمعے کا دن بھی ہے ان شاء اللہ دیکھیں کیا آتا ہے آپ کے لیے آپ کو ہر سے شیر آتا ہے آپ کے لیے آ گیا رے اس سے تو شیر نہیں آتا آپ رے سے سنا تھا جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں ناقابے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدی نے سبحان اللہ ماشاء اللہ امام شریف باپو باپو سے توحفہ لے لیں اور ایک اتر بھی دے دیں ان کو ہم یہاں سے اس کو ہٹائیں گے اپنے دو سیگمنٹ پورے کریں گے پانچ پانچ پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے اور پھر تیسرا مرحلہ شروع کریں گے نعرہ لگایا علی الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد پانچ پانچ پوائنٹ ہو چکے ہیں اور اب اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں مشکل الفاظ سلو الحبیب صل اللہ تعالی عل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ٹیموں سے پانچ پانچ الفاظ پوچھے جائیں گے اور پانچ کے جواب انہوں نے دینے ہیں اپشن منتخب کر کے ہر لفظ کے تین معنی تین مطلب انہیں اسکرین پر دکھائے جائیں گے آپ چوز کریں گے درست جواب پر ایک پوائنٹ درست جواب نہیں دیں گے تو کچھ نہیں ملے گا اگر آپ کو جواب آتا ہو تو آپ جواب مت دیجیے گا پلیز کوئی بھی آواز اب نہ نکالے ہو سکتا ہے ان کی ہیلپ ہو جائے دوسری ٹیم کے ساتھ یہ نا انصافی ہوگی شروع کریں گے ٹیم شعبہ تعلیم سے آپ لوگ تو تعلیم والے ہیں تو بڑی آپ کو تو ویکیبلری اچھی ہوگی دیکھیں آج اردو میں کیسا ہے آج کل تو تعلیم میں زیادہ انگلش پہ فوکس ہوتا ہے اردو بھی سیکھنی چاہیے اردو بھی اچھی ہونی چاہیے ہم نے الفاظ جو چنے ہیں یہ اعلیٰ عزت کے اشار سے اور امیر علیہ سنت ہی کے اشار سے چنے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ان الفاظ کو سیکھ کر ان پیارے کلاموں کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی انشاءاللہ اللہ تعالی شروع کرتے ہیں پہلا لفظ ان کے لیے کون سا ہے مشکل لفظ جواب دیں گے پچیس سیکنڈ میں ہر لفظ کا لفظ ہے مشدع خوشخبری رشتہ یا رحمت جواب دیں گے خوشخبری خوشخبری خوش دیکھ لیجیے خوش خوشخبری کو سلیکٹ کر لیا جائے انہوں نے کہا خوشخبری مجدہ کا مانا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ان کی دل جوئی کے لیے سبحان اللہ کی سدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں دوسرا لفظ ایک ساتھ پانچ لفظ ان سے پوچھے جائیں گے دوسرا لفظ ہے ملک ملک کا مطلب کیا ہے ہورے فرشتے یا بادشاہ یہاں سے کوئی نہ بولے دیکھئے ابھی آواز آئی مجھے تو یہاں بولنے والے پہ جائیے گا بھی نہیں غلط بھی بتا دیں فرشتے فرشتے, فرشتے کنفیوژ ہیں آپ کنفرم ہے تو اتنا سلو کیوں بول رہے ہیں فرشتے, فرشتے فرشتے انہوں نے کہا فرشتے اس کو سلیکٹ کر لیا جائے اور آپ کا جواب اس بار پھر درست ہے ملک یعنی فرشتے دیکھیں انفارمیشن بھی مل رہی ہے سیکھنے کو بھی مل رہا ہے تیسرا لفظ ٹیم شعبہ تعلیم سے تمغاہ تمغاہ کا مطلب کیا ہے بہت آسان لفظ مل گیا انعام کاغذ یا کھڑکی انعام انعام چلے بھائی تمغہ کا مطلب کیا ہے اسکرین پر بتایا جائے گا انعام جواب درست ہے چوتھا لفظ چوتھا لفظ کیا ہے ان کے لیے جواہر موتی سونا یا مال ڈار موتی موتی انہوں نے کہا موتی موتی کو سلیکٹ کریں گے اور دیکھیں گے جواب ان کا درست ہے کہ نہیں ان کا جواب پھر درست ہے ماشاءاللہ آخری لفظ ہے دیکھیں آخری نمبر بھی لے پاتے ہیں کہ نہیں لفظ ہے نسیم نسیم کا کیا مطلب ہے ٹھنڈی ہوا جسامت یا خوشبو ٹھنڈی ہوا ٹھنڈی ہوا نسیم کا معنی آپ نے کہا ٹھنڈی ہوا دیکھیں اس بار کیا غلطی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آخری لفظ تھا یہ اور انہوں نے درست جواب دے دیا ہے <تصفح> تین تعلیم والوں نے اس مرحلے میں سارے پوائنٹ حاصل کر لیے اور کوئی جواب غلط نہیں ہوا اللہ اچھی تیاری اب دیکھیں مجلس مدنی کافلا کے اسلامی بھائی یہ بھی جگہ جگہ جاتے ہیں دنیا بھر میں گھومتے ہیں گھماتے ہیں سب کو مدنی کافلے سفر کراتے ہیں ان کی بھی ویکبلری اچھی ہوگی دیکھیں اردو میں کیسی تیاری ہے ان کی پانچ لفظ ان سے بھی پوچھے جائیں گے اور یہ جواب دیں گے ہر لفظ کا پچیس سیکنڈ کے اندر پہلا لفظ ان کے لیے کون سا ہے لفظ ہے خاما خاما قلت کا قلت مطلب, قلت مطلب قلت قلت قلت کیا قلت ہے قلم سات قلم دوسرا آپشن کیا ہے یہ کل مطلب مطلب کیا ہوتا ہے بقلت شاید کوئی ٹائپنگ مسٹیک ہے بتائیں گے آپ کلم قلم کنفرم خاما کا مطلب خامہ خاتو نہیں ہے جی انہوں نے کہا قلم اور ان کا جواب خاما کا مطلب قلم بالکل درست ہے ماشاء اللہ دوسرا جواب دوسرا سوال مشکل لفظ کون سا ہے ان کے لیے جوت آئے ہائے ہائے جوت دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آسان قوت بازو یا روشنی جواب دیں گے یہ سترہ سیکنڈ باقی ہیں روشنی جوت کا معنی روشنی انہوں نے کہا دیکھیں اس بار ان کا جواب صحیح ہوتا ہے کہ غلط ان کا جواب پھر درست ہے جوت کا معنی روشنی تیسرا لفظ کون سا لفظ ہے تیسرا گازا گازا کا مطلب کیا ہے دودھ خاک یا ابٹن ابٹن انگلش میں ابٹن پاؤڈر کو کہتے ہیں اردو میں پاؤڈر کو ابٹن کہتے ہیں یہ بھی کئیوں کو پہلی بار پتا چلا ہو شاید پوڈر کی اردو کیا ہے ابٹن بتائیے جلدی آٹھ سیکنڈ ہے گازا کا مطلب بتائیے خاک خاک آپ نے کہا خاک اور آپ کا جواب اس بار غلط ہو گیا ہے خاک نہیں ہے بلکہ درست جواب ہے ابٹن درست جواب ابٹن ہے اور پوڈر جس کو انگلش میں کہتے ہیں گازا ملنا یعنی آڈر مننا خیر یہ جواب غلط ہو گیا چوتھا لفظ کون سا ان کے لیے اندلیب اندلیب کا کیا مطلب شربت رنگ یا بلبل آپ جواب دیں گے بلبل بلبل بلبل انہوں نے کہا بلبل بلبل کو سلیکٹ کیا جائے دیکھیں ان کا جواب درست ہے کہ نہیں اس بار ان کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ آخری لفظ ہے ان کے لیے آخری پوائنٹ ہے اس مرحلے کا دیکھیں لے پاتے ہیں کہ نہیں کون سا لفظ ہے آخری لفظ ہے وسالا وسالا کا مطلب پیالہ غسل یا دھون دیکھیں کیا جواب درست دیتے ہیں کہ نہیں مشورہ جاری ہے سترہ سیکنڈ ہے دھون دھون دھون انہوں نے کہا دھون دھون کو سلیکٹ کیا جائے دھون جواب درست ہے دھون کسی چیز سے جب کسی چیز کو دھوتے ہیں تو اس کے بعد جو پانی نکلتا ہے اس کو دھون کہتے ہیں جیسے آپ کے پیر کوئی دھوئے تو جب پیر سے گرنے والا جو پانی ہوگا اسے دھون کہیں گے دونوں ٹیموں سے پانچ پانچ لفظ پوچھے گئے اور اب پوائنٹ آپ کے سامنے ہے مجلس مدنی کافلا ایک پوائنٹ پیچھے جا چکے ہیں اور یہ ہو سکتا ایک پوائنٹ انہیں آگے چل کر کہیں بھاری نہ پڑے بہرحال بھی جباب دیں سے اگلے مرحلے میں پوچھیں گے آئیے شروع کریں اپنا اگلا مرحلہ اور سکور بورڈ دکھاتے ہیں دس پوائنٹ ہیں شعبۂ تعلیم والوں کے نو پوائنٹ ہیں مدنی کافلا والوں کے تین مرحل سے یہ گزر چکے ہیں اگلے مرحلے کی طرف اس کے بعد بڑھیں گے اس سے نہیں پوچھا کریں آپ چلا دیا ایک پوائنٹ کم لیا اس مرحلے میں مدنی کافلہ والوں نے نو اور دس یہ اب ریشو ہے دیکھیں آگے بڑھ کر کیا ہوتا ہے چوتھا راؤنڈ شروع کرتے ہیں پیدانے والا حضرات نصیب آپ کا یہ راؤنڈ بھی بڑا زبردست اور دلچسپ ہے اس میں سات رنگوں کے سات باکسز ہیں اور اس میں سے کچھ بھی نکل سکتا ہے اب دیکھیں ان کے لیے کیا نکلتا ہے ہر ٹیم کے ممبر کو آنا ضروری ہے اپنی باری پر اسے کھولیں گے اور کچھ بھی نکلے گا اگر کچھ تحفہ انعام مدنی چیک وغیرہ نکلا تو ان کا اور کچھ سوال نکلا تو بھی جواب انہوں نے ہی دینا ہے ان کے دوسرے ساتھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے اس بار شروعات کرتے ہیں مدد سے مدنی کافلا والوں سے آئیے آپ کے پاس ایک پوائنٹ کی کمی بھی ہے آپشن زیادہ ہے آپ کے پاس ایک باکس کھل جائے گا آپشن کم ہو جائے گا سات رنگ ہیں کون سا رنگ پسند کریں گے جی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے اگر آپ نے وہ پورا کیا تو دو پوائنٹ ملیں گے اور وہ ٹاسک ہوگا یہ سامنے والی ٹیم ایک شیر دے گی اور اسے مکمل کریں گے آپ پہلا مصرا پڑھیں گے یہ پچیس سیکنڈ کے اندر جلدی سے آپ نے شیر نہ پڑھا تو ان کو دو پوائنٹ ہم دے دیں گے آپ کو اتنا ٹائم تھوڑی دیں گے آپ کو کھول کے لے آئیں کتاب جلدی سے کوئی بھی شیر پڑھنا ہے دوسرا مصرا یہ پڑھیں گے میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ چلے بھائی توبا والا شیر مانگو نا لکھنے کو روح خود ایسی دیا ہے اب اگر پہلے سے ان کو پتا ہوتا کہ کوئی شعر پورا کروانا ہے تو یہاں سے لاتے اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہے کہ یہ ایسا شعر ہوتا کہ ساری رات بیٹھ کے بھی شاید یہ نہ بتا پاتے جب تک کتاب نہ کھولتے آپ کو دو پوائنٹ ملیں گے ماشاء اللہ یہ آپ کا ہو گیا جواب کون آئے گا آپ تین تعلیم میں سے ہر ٹیم کے ایک ممبر کو ہم باری باری بلائیں گے آج کون سا باکس کھلوائیں گے یہ تو ہو گیا زور سے نیلا نیلا بس مل رحمان جو تو میرے اختیار میں ہے میں کچھ ڈیل بھی کر سکتا ہوں آپ سے اس میں ہے وہ چاہیے یا ایک پوائنٹ لے لیں جو اس میں بھی کچھ ہو سکتا ہے کیا چاہیے آپ کی مرضی ہے اس میں جو ہے وہ بھی کچھ مزیدار تو ہے جھٹکا تو لگے گا ایک پوائنٹ دے دیں آپ کا ایک پوائنٹ بڑا برکت والا ہوتا ہے میرے لیے پکی بات ہے ایک پوائنٹ چاہیے چلے بھائی ان کو ایک پوائنٹ دے دیتے ہیں ورنہ یہ تھا میں نے کہا نا آپ کا ایک پوائنٹ دینا میرے لیے برکت والا ہوتا چلو ہے چلو آپ کا ایک پوائنٹ کم نہیں ہوگا دونوں ٹیموں کے پوائنٹ برابر ہو گئے چلے کون آئے گا مچلس سے مدری کافلا کی ٹیم سے دوبارہ کون سا باکس کھولیں گے نیلا اور گرین ہو گیا براؤن زور سے بولیں براؤن اشارہ نہ کرے ناظرین کو بھی سنانا ہوتا ہے براؤن براؤن کھول دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے آپ پورا کریں گے آپ کے لیے یہ ہے ٹاسک آپ پورا کریں شفاعت کے انوان پر تین شیر سنائیں ہر شیر پر ایک پوائنٹ ملے گا تین پوائنٹ حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع چلے بھائی ناظرین کو शफात کے انوان پر جلدی پچیس سیکنڈ میں شروع کریں ہر شیر کے लिए پچیس سیکنڈ ہے ایک एक تو سنائیں گے ہر شیر پر ایک پوائنٹ ملے گا آپ نے पर کے انوان پر تین شیر سنانے ہیں کسی بھی شاعر कर نہیں مشورہ کر سکتے وہ تو तो, है। तो तीन وہ تو تین کیا تیرہ سنا دیں گے نو سیکنڈ ہیں پہلا ہی نہیں سنا دوسرا اگر جواب نہیں دیں گے تو کچھ نہیں کٹے گا نہ کچھ ملے گا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نہیں سنا سکے آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے اور کچھ نہیں پائیں گے یہاں تو بہت ہوں گے شفات کے عنوان پر لیکن ابھی ان کی باری پہلے پوری ہو جائے شعبہ تعلیم سے آئیں گے ممبر اور تین باکس کھل چکے ہیں کون سا باکس کھلوائیں گے براؤن no. براؤن ہو چکا ہے کون سا گرے آپ کے لیے ہے کچھ خوشخبری ناظرین کو دکھاتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے سبحان اللہ کی سدائیں بھی ہوں گی دیکھیں آپ کے لیے ہے ایک ہزار روپے کا مدنی چیک آپ اسے مکتبت المدینہ سے لنک دیں گے چیزیں حاصل کریں گے بابو ان کو ایک ہزار روپئے کا مدنی چیک دیں گے کوئی پوائنٹ نہیں مل سکا بتا مدینہ مدینہ کون آئے گا آخری ایک اسلامی بھائی رہ گئے ہر ٹیم کے ایک ممبر نے آنا ہے پنک اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لیے ٹاسک ہے آپ جواب دیں گے تو ایک پوائنٹ ملے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے متعلق ایک شعر سنائیں جس میں زبان پاک کی شان بیان کی گئی بہت سارے اشعار ہیں ویسے تو سنائیں گے آپ سلطان سرتاب قدم ہے تنے سلطان پھول زبان پاک کی زبان ہو जब زبان بہت ساری چیزیں ہو جاتی تو تھوڑی کو کہتے نا جلدی جلدی جلدی پانچ سیکنڈ ہے زبان زبان اللہ آپ نے یہ موقع ضائع کر دیا آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے زبان پاک پر بھی اشار سنانے کے لیے یہ حاضرین ایکسائٹیڈ ہے یہ دونوں سوال ہم کرتے ہیں آپ سے آخری کون آئیں گے آئیے مرحبا کون سا باکس پسند کریں گے بلیک اور یلو باقی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کے لیے کیا نکلتا ہے آپ کے لیے بھی ہے خوشخبری اب دیکھیں اس میں اس کے پیچھے کیا ہے مدنی چیک ہے یا کیا ہے دو پوائنٹ آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے اپنی ٹیم کو دو پوائنٹ آگے بڑھا دیا ماشاءاللہ خوش نصیب ہے یہ زبان مبارک پر شیر کون سنائے گا زبان مبارک پر مائک لے لیں کسی سے ان کو توحفہ بھی دیں گے سوٹ پیس کا زبان مبارک پر تو کون شیر سنائے گا چلے آپ کھڑے ہو جائیں کنگھی والے بھائی کنجی کہیں شروع سے, شروع سے وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہیں ان کی نافیز حکومت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ انہوں نے درست جواب شفاعت پہ بھی ہے نا ابھی کچھ شفاعت کے بارے میں بیٹھ کر ناپ شریف ہو جائے نا سلسلہ جاری ہے پانچ سیگمنٹ ہو چکے ہیں چار سیگمنٹ ہو چکے ہیں اور پانچویں سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے کچھ انہوں نے درست کرنا ہوتا ہے آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں اسکور بورڈ پہلے دیکھیں گے ٹیم مجلس مدری قافلہ اور شعبۂ تعلیم والوں نے اس مرحلے میں گزر کر نصیب آپ کا میں مدری کافلہ والوں کو دو پوائنٹ ملے شعبۂ تعلیم والوں کو تین اور سات میں ایک ہزار روپے کا چیک بھی ملا تو خوش نصیب رہے اس بار اور پانچویں مرحلے کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے نصیب آپ کا کے بعد درست کیجئے کیجیے سلو والیب صل اللہ تعالی محمد صل اللہ علیہ وسلم <متحدث> دو اشار دونوں ٹیموں کو باری باری دیے جائیں گے اشار ہی کے متعلق یہ سلسلہ ہے تو اشار یہاں پر دیے جائیں گے انہوں نے بنانا اس پزل پر اور جب یہ بنائیں گے تو وہ ٹائم ہم نوٹ کریں گے دوسری ٹیم کا وہ ہدف ہوگا کہ اس سے کم وقت میں اپنی باری کا شیر پورا کریں دیکھتے ہیں کس میں ہے کتنی رفتار اور جو اسپیڈ سے بنائیں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے پچھلے مقابلے میں تینتیس سیکنڈ میں ایک شیر بن چکا ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے اب تک کسی نے اتنی جلدی شیر پورا نہیں کیا ہے جو کل ہوا تھا مجلس شعبہ تعلیم ان کے لیے کون سا شعر ہے جو انہوں نے پزل باکس میں پورا کرنا ہے دکھائیے اسکرین پر اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے شیر یاد ہے آپ کو کون آئیں گے آپ نے آپ کا پگل باکس ہے یہ آپ بنائیں گے ادھر اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے آپ کے ساتھ ہی وہاں کھڑے رہ کے ہیلپ کر سکتے ہیں کاش, کاش, کاش, کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے بھی ہو خواب میں میرے وہ جس کی غلامی میں وہ آتا ہے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے بائیس سیکنڈ ہو چکے ہیں کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے خواب لوگ کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے کبھی کبھی آیا تھا کبھی کاش کبھی ایسا پینتیس سیکنڈ ہو گئے کل کا ریکارڈ تو نہیں بریک ہوا ایک آش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ایسا آپ لگ ہاتھوں سے خواب میں میرے 49 خواب میں میرے خواب خواب اوپر خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آ نظر آئے آپ کا شیر پورا ہو چکا ہے ففٹی سیون ففٹی سیون ففٹی کتنے نہیں ہوا ہاں ایک ایک ورڈ رہتا ہے بھائی ابھی تک آپ کا وقت جاری ہے بھی ہو چلو بھئی یہ لگتے ہی ٹائم نوٹ کر لیں ایک منٹ اور سولہ سیکنڈ آپ نے اس شیر کو مکمل کیا اور آپ نے کر لیا تھا ففٹی ایٹ ففٹی سیون میں ایک لفظ کی وجہ سے آپ تھوڑا پیچھے چلے گئے دیکھیں کیا ہوتا ہے اگلے کوئی نہیں, کوئی نہیں, بزل میں یہی ہوتا ہے شعبہ تعلیم والوں نے ایک منٹ اور سولہ سیکنڈ میں پورا کیا اور آپ کا ہدف ہے ایک منٹ پندرہ سیکنڈ تیار ہیں آپ شیر پہلے دیکھیں گے پھر آئیں گے یا پہلے سے آ جا جائیں گے آپ ہی آئیں گے چلے دیکھیں آپ کے لیے کون سا شیر ہے مشکل, مشکل ہے, ہے اگر میرا تحبا میں ابھی جانا اے احباد صبح میری آہوں کو تو جانے دو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے مشکل ہے اگر میرا مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا اے باد سبا میری آنے دو اگر میرا آگے بتا اگر کے بعد میرا آئے گا بتیس سیکنڈ ہو گئے ہیں جلدی کروں گا اس میں مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا نہیں میرا نہیں مشکل ہے اگر میرا سیون سیکنڈ ہے اگر میرا صحبا میں ابھی جانا ٹھیک ہے اگلے سیمشن صبح میری آ تو جانا ٹھیک ہے ایک منٹ چار سیکنڈ ہو چکے وادھا میری मेरी کو تو جانے آپ کا سبا سبا نہیں لگا ٹھیک ہے یہ لگا ہو گیا اور آپ نے شیر ایک منٹ اور تیرہ سیکنڈ میں مکمل کر لیا ہے نہیں ہوتا اگر یہ پورا کرنے میں اور مزید صرف تین سیکنڈ لگاتے تو دو پوائنٹ ان کو نہیں ملنے تھے دو پوائنٹ کی کمی بھی تھی یہ پوری ہو گئی ہے شوبہ تعلیم والوں نے ایک لفظ ہو کی وجہ سے یہ پوائنٹ جو ہیں وہ گوا دیے ہیں اور وقت آپ کا ساتھ نہیں دیا اس نے بہرحال آپ کو مبارک کو دو پوائنٹ آپ کو ملے ہیں تیرہ تیرہ پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے اور اس کو کلیئر کریں ہم آزرین میں سے ایک کو لیں گے کون آئے گا آواز کوئی نہیں نکالے کون آئے گا پیچھے سے آج میرا ذہن ہے پیچھے سے زیادہ سے زیادہ ہے آپ آ جائیں جلدی سے جلدی میں آئیں سائڈ سے پانچ مرائل سے گزر کر دیکھیں کس طرح ہماری ٹیموں نے محنت کی ہے ہم شیر چلائیں گے ایک بار پھر شوبھا تعلیم والوں کے لیے جو چلا تھا اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے آپ کا کیا نام ہے عطاری شہباز اتاری شہباز اتاری جی آپ شعر پورا کریں گے جی شیر یاد ہے آپ کو اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے آگے ہوں جس کی غلامی میں ہوں جس کی غلامی وہ آپ کا نظر ایک منٹ اور سولہ سیکنڈ آپ کا ہدف ہے کریں گے آپ شروع کریں آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے شہباز اتاری اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے واہ بھائی یہ تو بہت سپیڈ میں بنا رہے ہیں آپ کو لے لیتے ہیں ذوق نات میں کیا بات ہے تینتیس سیکنڈ تینتیس سیکنڈ اللہ, اللہ اللہ اللہ انہوں نے تو دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا لگتا ہے سبحان اللہ 47 سیکنڈ میں انہوں نے بنا لیا ہے ماشاءاللہ اللہ امامہ شریف اور چادر کا توحفہ سبحان اللہ سوٹ پیس ہے چادر بھی دے دیں چادر بھی پہنے اور اگلی بار پہن کر آئے کیا بات ہے ان کی ماشاءاللہ اللہ مدینہ مدینہ یہ پہلے چونکہ بن چکا ہوتا ہے اس لیے ایک بار دوسری بار بنانا آسان ہوتا ہے تو آپ لوگ دل چھوٹا نہیں کرنا انہوں نے ماشاءاللہ اچھی محنت کی فیضان عالی حضرات آئیے کچھ دیر کالز لیتے ہیں اور اپنے ناظرین کی فرمائش بھیجی گئی ویڈیوز کو بھی پورا کرتے ہیں فرمائشوں کو بھی پورا کرتے ہیں کچھ دیر کا بریک لیں گے پھر انشاءاللہ اللہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کال دیجیے گا کال شہر اجمیر شریف سے انیس اطاری کر رہا ہوں ماشاء اللہ چینل کا بڑا ہی پیارا سلسلہ جور جو سے رضا کے موقع پر جاری و ساری ہے میری مراد سلسلہ جوک نات اسفاق بھائی کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی الحمدللہ یہ سلسلہ بڑی محبت سے دیکھا جا رہا ہے اور سلسلے کی برکت سے ہم سب پر فیضان اعلیٰ حضرت جاری تھا جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا یہی دعا ہے ناخوان اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی ایک من قبر سنا دے میں اعلی حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ اگلی کال میں شہر بنگلور سے بول رہا ہوں اشفاق بھائی سے میری طبیعت کے لیے دعا کی درخواست ہے اور تم شمیر ہے نا حضرت سے میں چاہتا ہوں پھر کبھی سنانے کی کوشش کروں گا ابھی ہمارا سلسلہ جو ہے وہ کافی کریٹیکل چل رہا ہے آپ فرمائشیں کرتے رہیں ہم ابھی تو سلسلہ جاری ہے سفر تک اسے بھی شامل کریں گے اگلی کال اشفاق بھائی آپ سے ایک عرض کا لکھا ہوا محمد مذہب کامل سنا دیجیے ماشاء اللہ اگلی کالشان سے بات کریں سر محمد کوئی بھی کلام سلا ماشاء اگلی کال واک سے بات کر رہا ہوں ہے کلام کی وسط خون کا کیا کرتے ہیں ماشاء یہ کلام تو آج شروع میں ہمارے غلام نبی بھائی نے سنایا تھا اگلی کال محمد کریم بخش رہیم یار خان ہمیں نہ سنا جاتے ہیں مجھے در پہ پھر پُرانا پر پر پر مدنی مدینے والے ماشاءاللہ اللہ کا ذوق آپ رکھتے ہیں مقابلہ بھی جاری ہے تو سلسلے میں آپ فرمائشیں کیا کریں موقع بموقع ہم کچھ نہ کچھ اشعار تو شامل کر ہی لیتے ہیں ہمارے ناظرین ہمیں روزانہ ویڈیوز بھیجتے ہیں ان میں سے کسی ایک ویڈیو کو ہم شامل کرتے ہیں اپنے سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں آج کس خوش نصیب کی پڑی گئی نعت کلام رضا کا ایک شیر سلسلے میں شامل کیا جا رہا ہے سب سے اولا ہوا ری اپنے میارا می توم کا دون سلو عل حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میری طالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماگے نمبت ہے تع لاہی اب سنگے تر جانا نا چھوٹے تائ دم سنگے تر جان تلک یہ چاند تارے جن ملاتے جائیں گے جب تلکے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک کشمیں ولادت ہم بنا جائیں گے دور والا آیا ہے دور لے کر آیا دور والا آیا ہے ڈور لے کر آیا ہے لیا سو ڈلہ اکثالہ تو برس بلا والا ابھی بدلا سرکار کیا متھرا با سرکار کیا متھرہا قیامت کیا متھرا با قیامت تیامتھرا مت بھرا بنچا قیامت بھرا بھور قیامت بھرا کی آمد بھرا رسول قیامت بھرا بھول قیامت تم بھی کر کے اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک مشرق ایک مغرب ایک بام کا با پل نصب پل ہو گیا سہن مر ہبا بھر آلو سانت بھر ہلو و سانت بھر پر پور نور ہے زمانہ صبح شبے بلاگت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شبے ولادت آئین ای حکومت سکا نیا چلے گا آئینہ حکومت سکا نیا چلے گا عالم نے رنگ بل عالم نے رنگ بے بدلا صبح شا بے شادی رچی ہو ہے بچتے گ شادی یا نے شادی رچی ہے بچتے گ شادی جانے دھولا بنا او ٹولہ بنا او دھولا نیا نے کا آئے ہیں گھیر کھڑے ہے رستا گھیرے کھڑے ہے رستہ صبح شبے بے روح الامین گاڑا تابے کی چھتے جھنڈا روح الامین نے چھوڑا صبح بلا اللہ سرکار کیامت بڑھا با دلدار کیا مت بڑھا با سب مل کر بولو بڑھا با قیامتیا مت بڑھا با ہکیا مرغا بالا متیامتیا بار گا بابو برگا بابت اللہ ان اللہ یوں ہی جھوم جھوم کر دھوم دھام سے جشن ولادت بھی منائیں گے اور جشن رضا بھی منائیں گے انشاءاللہ. سلسلہ جاری ہے اور اب ہمارا ذوق نات کا سلسلہ اختتام کی طرف بڑھے گا یہ سلسلے اب کنٹینیو منگل پچیس سفر تک جاری رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے یہاں پر بھی شرکت کر سکتے ہیں اور خاص طور پر میں آپ کو دعوت دوں گا آنے والے منگل ارس اعلی حضرت کی رات عالمی مدری مرکز میں گزارے رات اشا کی نماز کے بعد کموں و بیش ساڑھے آٹھ بجے سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اس میں آلہ حضرت کی سیرت پر مدنی پھول بھی دیے جائیں گے اور ذوق ناد کا فائنل بھی ہوگا اور لنگر رضویہ بھی ہوگا آپ سب اسلامی بھائی اس میں شرکت کیجئے گا اپنے بچوں کے ساتھ مدنی منو مننیوں کے ساتھ اور ہم کوشش کریں گے کہ پچیس سفر کو بھی یہ سلسلہ اسی طرح دھوم دھام سے ہو اور کم و بیش بارہ بجے ہمارا سلسلہ اختتام پذیر ہوگا تاکہ اگلے دن بھی ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اختتام کی طرف ذوق نات کے تیسرے کوارٹر فائنل کا فیصلہ ہوگا اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے پہلا شعر اور آخری شیر اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے سلو وال حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدری چینل کے ناظرین پہلا شیر کسے کہتے ہیں پہلا شیر جب شاعری کی دنیا میں پہلے شیر کو کہتے ہیں متلا اور دوسرے شیر کو کیا کہتے ہیں مکتا کہتے ہیں میں پڑھوں گا مطلع انہیں پڑھنا ہے مکتا اب دوبارہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا اس معاملے میں ٹیم کے ممبر اپنے الگ الگ جوابات دیں گے اگر دوسرے کو آتا ہوا تو بھی وہ جواب نہیں دیں گے تین تین شیر تین تین متلے پڑے جائیں گے اور یہ مکتا پڑھیں گے ہر جواب کا ٹائم ہوگا دس سیکنڈ آپ تیار ہیں شوبہ تعلیم اور مدنی کافلا کی ٹیم تیرہ تیرہ پوائنٹ پر ہیں نو پوائنٹ کا یہ مرحلہ ہے. اگر کسی ٹیم نے نو پوائنٹ سارے تو بڑی اچیومنٹ ہوگی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلا شیر تیار ہیں آپ محشید تاریخ شیر ہے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا مکتا پڑھیں گے آپ دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی آرام ہو ہی جائے گا آآ آآ آآ ہر جواب پر سبحان اللہ کی صدایں ہوں ذکر اللہ کی نیت سے ان کی دل جوئی کی نیت سے دوسرا شیر اسیروں کے مشکل خشا غو سے اعظم فقیروں کے حاجت روا غو سے آزم مکتا پڑیں گے آپ دس سیکنڈ ہیں آپ کے پاس آپ کے ساتھی اس میں ہیلپ نہیں کریں گے بڑا مشہور شیر نہیں پڑھ پا رہے وقت کم ہو رہا آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غو سے آزم آپ پوائنٹ نہیں لے سکے ہیں تیسرا شیر مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے دس سیکنڈ میں پڑھیں گے آپ مکتا بڑا مشہور شیر دیکھیں یہاں سے کوئی ہیلپ نہیں کرے جواب نہیں دے پلیز بالکل سائلنٹ ہو جائیں سارے آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے جواب نہیں دے سکے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آپ پڑھتے تو کتنا فل پڑھتے لیکن بہرحال دو پوائنٹ نہیں لے سکے ایک پوائنٹ اس میں انہوں نے لیا ہے آپ تیار ہیں مجلس مدنی کافلا پہلا شیر مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہو نہ پیار مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ, ہو کرم, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سر سبحان اللہ درست جواب دے دیا ہے پہلا دوسرا یا رب میرے دل میں ہے تمنا مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ مکتا پڑھیں گے آپ دس سیکنڈ میں پانچ سیکنڈ باقی ہیں نہیں آ وقت ختم ہو گیا ہے بلوا کے مدینے میں جمیل رضوی کو سگ اپنا بنا لو اسے مولا مدینہ تیسرا شیر کھلا میرے دل کی کلی غ سے اعظم مٹا قلب کی بے کلی غو سے آزم مسئلہ ف... سیدھا ہو جائے نوری سیدھا ہو جائے دلے سیدھا ہو جائے فدا تو ٹھیک ہے آگے فدا ہو جاؤں جانے مستر نوری غلط پڑا آپ نے درست نہیں پڑ سکے جواب درست نہیں ہوگا فدا, ہو فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مستر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث آدم آپ جواب درست نہیں دے سکے ہیں دونوں نے دونوں ٹیموں کے ایک ایک ممبر نے ایک ایک, ایک, ایک پوائنٹ, پوائنٹ لیا ہے دوسرے کی طرف چلتے ہیں آپ تیار ہیں حسنین بھائی پہلا شیر ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں مکتا پڑیں گے دس سیکنڈ کے اندر مشہور کلام وقت ختم ہو رہا ہے آپ نے جواب درست نہیں دیا اللہ اکبر پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں کوئی بات نہیں دوسرا شیر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دمے نہانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے دوست کے ساتھ پڑا کرے نا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چندرانے والے, والے درست جواب ہے سبحان اللہ تیسرا شیر اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی دس سیکنڈ ہے چھ سیکنڈ سچ ہے کہ خالد پہلا مشرا وقت ختم ہو گیا ہے سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی جواب آپ نہیں دے سکے دو جواب نہیں دیے ایک جواب دیا ہے ایک پوائنٹ ملے گا آپ تیار ہیں تین متلے میں پڑوں گا آپ مقصہ پڑھیں گے پہلا شیر نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوانما آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں سب کے منزل کی جانب سفینے چلے میری سائم دعا آج, آج کی, رات, کی رات, رات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ دوسرا شیر جب تلق یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلق جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مکتا پڑیں گے آپ دس سیکنڈ میں حشر میں زیرے لوائے حمد اے ہم عطار ہم ناتے سلطان مدینہ گنگناتے سبحان اللہ تیسرا مطلع یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو مطلع میں نے پڑھ دیا مکتاب پڑھیں گے وقت ختم ہو رہا ہے پانچ سیکنڈ باقی ہیں آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اس جمیل قادری کو بھی حضور اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو تین میں سے دو جواب انہوں نے درست دیے ہیں سبحان اللہ دو پوائنٹ حاصل کیے ہیں تیار ہیں آپ آخری آخری دونوں ٹیموں کے ایک ایک رکن رہتے ہیں پہلا مطلب آپ کے لیے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دید حیرت زدہ تختہ کیا ہے مکتا پڑیں گے آپ دس سیکنڈ کے اندر بڑا مشہور کلام اعلی حضرت کا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نثار بلبل مدینہ تیرا کہنا کیا ہے دوسرا شیر کا دے کے بدرد جا تم پہ کروڑوں درود طے کے شمسد شمسدہ تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو رضا تم پہ کروڑ تم پہ کروڑوں درود جی تیسرا شعر دیکھیں جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں شیر ہے یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت حساب اس کی مغفرت, مغفرت فرما سبحان اللہ انہوں نے جواب دو جواب درست دیے ماشاءاللہ دو پوائنٹ حاصل کیے ہیں ٹیم مدنی قافلہ کے آخری رکن رہتے ہیں مغ... مطلع پڑوں گا آپ مکتا پڑیں گے پہلا شیر کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں لیکن اے دل فرقتے کئے نبی اچھی نہیں مکتا پڑیں گے آپ جلدی چار سیکنڈ باقی ہیں آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں جباب نہیں دے سکے دوسرا شیر پڑھ رہا ہوں شیر ہے کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامان مصطفیٰ فقط جواب دیں گے آپ دس سیکنڈ میں ان, ان کا در صفا وکار اب بھی کھلا ہوا تو وکار نہیں غلط جواب م. وقت ختم ہو گیا ہے ناطے رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات حشر میں بھی لبوں پہ ہو سرکار کی صنا فقط آپ جواب نہیں دے سکے تیسرا شیر ہے پوچھ لیتے آپ سے شیر ہے وہ صبح لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شائدہ ہزار پھرتے ہیں سبحان اللہ ہم شایدا کہتے ہیں اعلی آزت نے اپنے آپ کے اپنے لیے آجزی کے الفاظ استعمال کیے ہیں دونوں ٹیموں سے نو نو اشار پوچھے گئے باری باری اور سکور بورڈ کی طرف چلیں گے دیکھیں گے کہ ہمارے ان ٹیم کے اسلامی بھائیوں نے کتنے پوائنٹس لیے ہیں اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں ٹیم مدنی قافلہ اور ٹیم شعبہ تعلیم اس وقت اسکور جو نظر آ رہا ہے اس حساب سے برابر پوائنٹس پر ہیں کوئی بھی پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے سترہ سترہ پوائنٹ ہے اور آخری مرحلہ باقی ہے چھ مرحلے ہو چکے ہیں چھٹے مرحلے میں چار چار پوائنٹ دونوں نے حاصل کیے ہیں اس طرح تیرہ سے سترہ کی منزل پر پہنچے ہیں دونوں برابر اور اب آخری مرحلہ ہے ہے کوئی جو میرے ساتھ مقابلہ کرے مکتے پر جب تک جواب روکے گا نہیں میں متلا پڑتا رہوں گا چلے ایک کوئی ہو جی دار ایسا چلے یہ لگتا ہے یہ مقابلہ کر لیں گے کل انہوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا تھا یار آپ چلے پڑھے غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آکا مکتا مکتا پڑھائی نہیں آتا چلے بھائی جواب نہیں دے سکے تشریف رکھے تشریف رکھے کوئی بات نہیں آپ بتائیں گے غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثارا آقا اتنی رحمت رضا پہ کر لو لا بہل بوارا وہر اللہ سچی بات سکھاتے یہ ہی ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہی ہیں مکتا کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجھدا رضا کا سناتے سبحان اللہ, اللہ زمین و جمع تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے آپ ز... ز... ز... جواب نہیں دے پا رہے پھر بھی آپ کو تحفہ دیں گے آپ کے لیے قلم سبحان اللہ انہوں نے کوشش اچھی کی گھبراہتے مشہور ہے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے سلسلہ جاری ہے آج ہم نے سوال کیا تھا کہ اعلیٰ عزت رحمت اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی جان کا نام کیا ہے درست جواب دینے والوں میں سے بارہ کے نام ہم لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کے لیے قرآن دازی کا سلسلہ بھی ہوگا جی باپ بارہ نام بارہ نام یہ ہیں بنتے محمد شریف اطاریہ پننو عقل ام سارا اطاریہ باب المدینہ کراچی انس اتاری چشتیاں بنتے خالد ڈیرا غازی خان بنتے الطاب مرکز الولیا لاہور بنتے عبد الروف لیا بنتے چاند خان کوہی والا بنتے نذیر گجرات بنتے ریاض فاروق آباد بنت سلیم اتاریہ زمزم نگر حیدرآباد ام معیز اتاریہ گجراں والا عاقب علی اتاری میرپور خاص ان بارہ کے درمیان قرآندازی ہوگی اور جن کا نام نکالا جائے گا انہیں انشاءاللہ مبارک تحفے روانہ کیے جائیں گے قرآن دازی میں نام نکل رہا ہے انس ستاری چشتیاں ان کو انشاءاللہ اللہ گھر تک تحفہ پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے بہت مبارک ہو انس بھائی آپ کو مدنی شرن پر آپ کا نام آ گیا چشتیاں سے آپ پنجاب کے شہر سے آپ نے جواب دیا تھا بہت مبارک ہو جواب درست تھا محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی جریل القدر ہستی کے مالک تھے بہت نیک شخصیت تھے اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا فیصلہ کن راؤنڈ جس میں فیصلہ ہو جائے گا کون آگے بڑھتا ہے کل جو ٹیم پیچھے گئی ہے یہ وہ ٹیم تھی جس نے اس میں آصف بھائی تھے انہوں نے پچھلے سال ذوق نات ون کیا تھا اور یہ اب کوارٹر فائنل سے باہر چلے گئے اور آپ ان کے ساتھ تھے سامنے تھے رنرز اپ تھے آج, آج دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ پیچھے جاتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہیں آئیے شروع کرے اپنا مرحلہ <تصالح> سوچ سمجھ کر نعرہ لگائے دس اشار ہیں دس پوائنٹ ہیں جو بیل بجائیں گے وہ شیر پورا کریں گے جب تک بیل نہیں بجے گی پہلا مصرا میں پڑھوں گا جب بیل بج جائے گی تو میں رک جاؤں گا بیل چیک کر لیں ٹھیک ہے آپ کی گھنٹی بج رہی ہے جب بیل بج جائے گی تو ہم دیکھیں گے کون سی ٹیم نے پہلے بیل بجائے صحیح ہے تو یار ہے آپ لوگ دس پوائنٹ ہیں جو زیادہ پوائنٹ لیں گے وہ آگے بڑھیں گے دیکھیں کچھ اپسٹ بھی ہو سکتا ہے مقابلہ برابر بھی ہو سکتا ہے اور ایک طرف جُک بھی سکتا ہے دس پوائنٹ کا سوال ہے پہلا شیر مدنی ایک لفظ پر بیل بجانے میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے سوچ سمجھ کر بیل بجانی ہے پلا دے ساکیا ساگر مدینہ آنے والا ہے اتاف اب کیپ مستی کر مدینہ آنے والا ہے دیکھ لیجئے یہی ہے میرے آپ کا مرادی آپ کو ویسے بھی سیونٹی فائی پرسینٹ رائے ملی تھی سوشل میڈیا پر کیا غلطی کرنے پر ان کو مایوس نہ کر دیں آپ نے کہا پلا ساقیہ ساکیا ساگر مدینہ آنے والا ہے آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے لے لیا ہے دوسرا شیپ دیکھیں کون پورا کرتا ہے ظاہرو ظاہر پاس ادب رکھو مشورہ بھی نہیں کریں گے اتنی جلدی آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو تھوڑا وقت بھی جانے دو اتنی جلدی آپ نے جواب دے دیا غلط بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ جواب بالکل درست ہے ٹیم شعبۂ تعلیم والے پیچھے رہنے کو تیار نہیں ہے اٹھارہ اٹھارہ پوائنٹ ہو چکے ہیں تیسرا شیر دولت دولت دیکھیں اب پوائنٹ کی دولت ملتی ہے کہ نہیں مدینہ جلدی پندرہ سیکنڈ ہے دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد سوچ لیجیے جی کر لو وظیفہ نام محمد دولت دولت پہ اور بھی اشار ہیں آپ کا جواب اس بار پھر درست ہو گیا ہے سبحان اللہ تین شیر ہو چکے ہیں ایک پوائنٹ آگے بڑھ گئے ہیں شعبہ تعلیم والے چوتھا شیر ہے اے نز شعبہ تعلیم والوں نے آج بہت جلدی بیل بجانے کا طے کر لیا ہے چاہے شیر سمجھے نہ سمجھے اس طرح تو غلطیوں کا زیادہ امکان ہے پندرہ سیکنڈ ہے آپ کے پاس جلدی جلدی دس سیکنڈ ہے پچھلا لیا ہوا پوائنٹ واپس نہ کرنا پڑ جائے چھ سیکنڈ ہے اے نز آگے آپ پورا کریں آپ نے بیل بجائی اب نظ میں کیا ہے وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے جواب نہیں دے سکے ہیں اے نز میں رسالت کے چمکتے ہوئے مکتا تو نے ہی اسے مت انوار بنایا جواب نہیں دے سکے شاید شیر آتا تھا اور پوائنٹ جو لیا تھا وہ دوبارہ کم ہو گیا چار شیر ہو گئے ہیں پانچواں شیر ہے کون پورا کرتا ہے دیکھیے مریدی دونوں نے برابر ٹائم میں بیل بجائی تو چیک کرتے ہیں ریپلے کی طرف جائیں گے اگر پرابلم ہوئی اور فیصلہ نہ ہو سکا تو جی دروت پاک پر ہی ہے دکھائیں گے کس نے پہلے بہل بجائی ہے اسکرین پر سب کی نظریں جمی ہیں تھوڑا سا بھی فرق نہیں ہے چلے بھائی شیر بدل دیں گے بہت زیادہ کلوز ہے پانچواں ہے نا یہ شیر پانچواں شیر شیر ہے اے حسن چلے بھائی بہت جلدی کیا آپ نے مدن کافل والوں نے ہو سکتا ہے پوائنٹ مل جائے ہو سکتا ہے نہ ملے اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا اے حسن سے اور بھی اشعار ہیں اللہ اکبر اے حسن, اے حسن یہی ہے اے حسن قصد مدینہ فردوس والا بھی تو شعر ہے آپ نے کہا اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور میں آپ سے کس شک... بات کا شکوا کرتا آپ نے بہت جلد بازی کی ہے احسن کے بعد ایک لفظ سن لیتے تو آپ کا جواب کچھ اور ہو سکتا تھا اور آپ کا جواب اس بار درست ہو گیا ہے قصد مدینہ والا ہی شیر تھا میرے پاس لکھا ہوا پانچ شیر ہو گئے ہیں چھٹا شیر ہے ہم نے تو شوبائے تعلیم چھٹے شیر میں پوائنٹ کی دوڑ ہے جلدی کیجیے آپ کے پاس ٹائم ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں روح کائنات لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح جواب درست ہے چھ شیر ہو چکے ہیں اور ٹیموں کے پوائنٹ جو ہے پھر برابر ہو جاتے ہیں کم ہوتے ہیں برابر ہو جاتے ہیں ساتواں شیر ہے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا شیر ہے محمد مصطفی چلے بھائی محمد مصطفی کئی اشار آتے ہیں اب آپ نے طے کرنا ہے میرا مرادی شیر کون سا ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے اٹھارہ شیر ہے محمد مصطفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے دیکھ لیجئے محمد مصطفی نور خدا نام خدا تم ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے محمد مستفا کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں آپ نے کہا محمد مستفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے اور آپ کا جواب پھر درست ہو گیا ہے سات شیر ہو گئے آٹھواں شیر ہے چاند کی طرح شوبہ تالی چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجو وہ تیرا ہلکا اصحاب میں بیٹھا کرنا سوچ لیجئے چاند کی طرح آٹھواں شیر ہے یہ آپ کے پاس بارہ سیکنڈ ہے طے کر لیجیے کیا یہی ہے چاند کی طرح پانچ سیکنڈ باقی ہیں کچھ یہی ہے اوکے چاند کی طرح آپ کا وقت ختم ہو گیا آپ نے شیر پڑا چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم اور میرا مرادی شیر یہ نہیں تھا میرا شیر تھا چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے بیل بجا کر آپ نے ایک پوائنٹ کم کروا لیا اور اب دو شیر باقی ہیں اور دونوں کا جواب آپ نے دینا لازمی ہو گیا ہے ورنہ مدنی کافلے والوں کو آپ کی غلطی کی وجہ سے چانس مل گیا ہے نواں شیر ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے شیر ہے یا الہی جب شوبہ تعلیم اب آپ کو جب پہ فیصلہ کرنا ہے کون سا شیر ہے جلدی بتائیں گے آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہے یا الہی جب جی جب جب پر پر یا الہی جب یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار رشتے مصطفیٰ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے کیوں چینج کر رہے ہیں رب یہ ہے یہ طے کر رہے ہیں اچانک بدلا آپ نے آئی پیڈ میں تو نہیں دیکھا جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو آپ کا جواب درست ہو گیا ہے دل پہ ہاتھ رکھ لیا ہے کہیں جھٹکا نہ لگ جائے اللہ محفوظ رکھے آخری شعر ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر شوبائی تعلیم والوں نے بتایا تو پھر مقابلہ آگے بڑھے گا اسلامی بھائی بھی بالکل خاموشی کے ساتھ آخری شعر سنیں گے یہاں پر کوئی آواز نہیں نکالے آخری شعر ہے جی شیر پورا کریں گے شوبہ تعلیم والے آخری شعر ہو سکتا ہے یہ اس مقابلے کا یا اس کے بعد مقابلہ چل بھی سکتا ہے اگر ٹائی ہو گیا تو آپ کے پاس یہاں سے کوئی نہیں بولے گا پندرہ سیکنڈ ہے گیارہ سیکنڈ ہے پورو نے درست مکمل کرنا ہے نے نے کچھ تو پڑھیے تین سیکنڈ ہے ملائک نے آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے ایک کوشش آخری کر لیں آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ شیر پورا نہیں کر سکے ٹیم مدری قافلہ سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں بورو نے ملائک نے ایک منٹ اور بیٹھ جائیں ایک منٹ اور بورو نے ملائک نے اجنان بشر نے اللہ اکبر یہ شیر پورا نہیں کر سکے کس کس نے کہا خاک نہ پائی تیرے در کی جتنے پیچھے جانے والوں کو ہم تحفہ بھی پیش کریں گے اور اسکور بورڈ دکھائیں گے اپنے ناظرین کو آج کا مقابلہ کس طرح رہا ماشاء اللہ بہت مبارک ہو آپ لوگوں نے کوشش اچھی کی لیکن بارہ مدنی مقابلے میں کسی ایک نے پیچھے رہنا ہوتا ہے اسکور بورڈ ایک منٹ سات مرائل سے گزر کر ٹیم مدنی قافلہ آگے پہنچ چکی ہے بیس پوائنٹ صبح تعلیم والے اٹھارہ پوائنٹ اور انشاءاللہ اللہ کل رات نو بجے پھر ہوگی آپ سے ملاقات اور کل بھی بہت پیارا عنوان ہوگا ایک زبردست مدنی مقابلہ آخری کوارٹر فائنل ہے کل آپ ضرور دیکھیے گا اپنے فیڈ بیک سے نوازا کریں باب المدینہ کے اسلامی بھائی یہاں آ کر بھی دیکھ سکتے ہیں نعرہ لگائے پیسان کے خلاف جنگ علی الحبیب